پھر اس کے رب نیچن لیا تو اس پر اپن رحمت سے رجوع فرمائی اور اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی